دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا لداخ سے چل کر بلتستان اور کوہستان سے گزر کر ہزارہ کی پہاڑیوں اور پنجاب کے میدانوں سے ہوتا ہوا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں یہ عظیم دریا عظیم الشان بحیرۂ عرب میں گرتا ہے پانی کیسے اشتیاق سے بڑھتا ہوا پانی میں مل جاتا ہے یہ صوبہ سندھ میں ٹھٹا کا علاقہ ہے اور یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں دریا نے پھیل کر ایسے میدان تراشے ہیں اور اس سے ایسی شاخیں پھوٹی ہیں جیسے کوئی کشادہ ہتھیلی ہو اور پھیلی ہوئی انگلیاں یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں دونوں وقت مل رہے ہیں سورج کی آخری کرن بھی مدھم ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے اس وقت مجھے وہاں پندرہ سو میل دور بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر لداخ میں پودھوں کی وہ خانقاہ یاد آ رہی ہے جہاں میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پہنچا تھا کم سن بچے اور بودھ راہب صبح کی عبادت میں مصروف تھے لداخ کوئی علاقہ نہیں ہے ایک عجوبہ ہے بالکل خشک ننگے پہاڑ اور ریت ہی ریت اور درمیان میں چمکتا ہوا نقرئی دریا سندھ جسے وہاں کے لوگ سنگھے کہتے ہیں یعنی شیر ان کا خیال ہے کہ تبت میں یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے اسی شیر دریا کے کنارے اس صبح نو عمر لڑکیاں وزن دھونے میں مصروف تھیں وہ کام کرتی جاتی تھی گاتی جاتی تھیں جتنی مصروف اتنی ہی مصرور دنیا کے دکھوں سے اتنی ہی بے نیاز میں نے اپنا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں اپشی سے شروع کیا تھا غیر ملکیوں کو ہندوستانی فوج اس سے آگے نہیں جانے دیتی وہاں اپشی میں چھوٹے سے دریا کے کنارے میں نے بھیڑیں چرانے والوں کا نغمہ سنا تھا ایک کنارے پر چروہا کوئی قدیم گیت گا رہا تھا اور دوسرے کنارے پر فوجی ٹینک جدید گولے داغنے کی مشق کر رہے تھے وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں چوچو جلن شمشے چھوٹیاں درخواست افسر وانچن سوسے چھوٹیاں معذور مام باس افسر وانچن سوسے چھوٹیاں معذور مام باس کیس پی فاعل شمشے لکاتھون ماں بھومین ہمالیہڑے <سؤال> <سؤال> <سؤال> کرا <سؤال> کرم سے ادھر لداخ کی وادی میں کتنے بہت سارے منظر میں نے دیکھے تھے کتنی بہت ساری آوازیں میں نے سنی تھی وہ سب یاد آتی ہیں قصہ گوئی کا چلن دوسرے علاقوں میں اب ختم ہوا مگر وہاں پہاڑوں کی اس طرف آج بھی داستان بیٹھ کر کہتے ہیں اور سننے والے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے جاتے ہیں جو <سؤال> لداخ کے صدر مقام لہ سے جب میں چلا تھا تو وہاں کتنا امن تھا اور کتنا سکون تھا نہ فساد نہ خوریزی نہ قتل و غارت گری اور نہ جرائم مجھے وہاں سے لوٹے چند ہفتے گزرے تھے کہ خبر ملی کہ یہ لانت وہاں بھی پہنچ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں یہ خبر سنی تو مجھے لہ کا وہ نوجوان بہت یاد آیا جو اس روز بنسی بجا رہا تھا سکھ کی بنسی میں لداخ کے چھوٹے سے شہر کھلسے تک پہنچا اس سے آگے فوج تھی اس سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی آگے کا وہ ذرا سا فاصلہ میں نے دو دن میں طے کیا اور اسکردو پہنچا تنگ وادیوں میں شور مچاتا سر پٹکتا دریائے سندھ اسکردو میں آ کر یوں پھیل گیا تھا جسے تھک کر گرم دھوپ میں لیٹ رہا ہو بلتستان کا علاقہ بالکل ہی جدا علاقہ تھا ہوائی جہاز اترنے لگے تھے شاہراہ کرا کھل گئی تھی اور نئی تہذیب اور نیا علم پوری آن بانج سے آ پہنچے تھے جو دین کے جوش اور قدامت پسندی کے جذبے سے ٹکرا رہے تھے اور یہ خطہ جدید اور قدیم کے درمیان اس تذبذب کا شکار تھا کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے سکردو، چلاس اور بشام کا یہ بلتستان اور کوہستان کا یہ سارا علاقہ ایک کشمکش کا علاقہ ہے اور اس کے بعد پنجاب ہے جانا پہچانا دیکھا بھالا اور مانوس. میں ریل میں بیٹھ کر کالا باغ جا رہا تھا ماما تھا باغ ایک آزاد ملک کا آزاد خطہ صحیح مگر اس روز وہاں لوگ آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے ان کو شکایت تھی کہ جاگیرداری کے پنجے اب تک ان کی رگ جاں میں پیوست ہیں اور کوئی انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے تیار نہیں مجھے یاد ہے اس روز وہاں مظاہرہ تھا جلوس تھا نعرے تھے اور مطالبے تھے وہی نجات اور وہی آزادی کے نعرے باغ سے میں دریائے سندھ کے قریب داؤد خیل گیا تھا یہ قدیم اور یہ پسماندہ علاقہ کسی طرح سنتی علاقہ بن گیا تھا اور سنتی ترقی نے آ کر وہاں کی تہذیب میں وہاں کے تمدن میں عجب رنگ کھول دیے تھے کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کوئی نوجوان کوئی خوشگلو نوجوان نغمہ سرا تھا رکھ کالی کالی کملی کملی اور اب دریائے سندھ کے کنارے میاوالی کا علاقہ تھا مسائل میں دبا ہوا کچھلا ہوا علاقہ یہاں تہذیب کی شکل بدل رہی تھی یہاں زبان اور بولی بدل رہی تھی لداخی بلتی اور ہندکوں کے بعد وہی مٹھاس میں ڈوبی ہوئی سرائے کی آ گئی تھی جو کانوں میں رس کھولے اور دلوں میں یوں اترے کہ گہرائیوں کو چھو لے کسی مشاعرے میں کوئی سرائے کی نظم پڑھی جا رہی تھی کر لایا شاید کوئی چنگا موسم آیا مادی گنگی شک پوں بالا دا پیو خالی ہاتھ گھر آیا شاید کوئی چنگا اور میاں سے چل کر میں دریائے سندھ کے کنارے کنارے ڈیرا اسماعیل خان گیا تھا اب وہاں دریا پر پل بن گیا تھا اور ایک پل کے تعمیر ہونے سے کتنے ہی منصوبے منہدم ہو گئے تھے کتنی ہی پرانی روایتیں دریا برد ہو گئی تھیں زندگی سہل ہو گئی تھی لیکن دشوار بھی ہو گئی تھی ڈیرہ اسماعیل خان سے دریا کے کنارے کنارے میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تھا سیاست یہاں جدا شکل اختیار کر رہی تھی کوئی نعرہ لگا رہا تھا از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان اور رات کے سناٹے میں بلوچ موسیقار اور گلوکار کسی شجاعت اور دلیری کی داستان کے نق چھیڑ رہے تھے وہیں ڈیرا غازی خان کی فضاؤں میں اس شام تانے گونجی تھیں اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے ایک جوان نے سازوں کے درمیان کیسی صدا بلند کی تھی مجھے وہ سب یاد ہے آج بھی دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتا ہوا میں سکھر پہنچا تھا وہاں کے لوگوں کے دکھ سکھ میں نے قریب سے دیکھے تھے ان کے مسئلے دھیان سے سنے تھے ان کی پریشانیوں کا حال جانا تھا مگر زندگی کا کاروبار جاری تھا کہیں شادی آنے بج رہے تھے میں سمجھا کسی جوان کا بیاہ ہے وہ دو کم سن لڑکوں کی ختنہ کی رسم تھی اور سارا علاقہ محو رقص تھا سکھر سے اس عظیم دریا کے کنارے کنارے میں لاڑکانہ اور موہنجوداڑو گیا تھا میں نے زندہ شہر دیکھے تھے میں نے مردہ بستیاں دیکھی تھیں کہیں ولولا دیکھا تھا اور کہیں سناٹا سنا تھا اور دریا ان سب سے بے نیاز بڑھتا بڑھتا حضرت شہباز قلندر کی قدم بوسی کے لیے سہون جا پہنچا تھا سہوند شریف کی اونچی گلیوں سے گزر کر میں حیدرآباد کی ریشم گلی میں جا پہنچا کبھی یہ کیسا محبتوں کا شہر تھا کیسی نفرتوں نے اس میں گھر کر دیا ایک کشیدگی تھی ایک کھینچتانی تھی خوف تھا اندیشے تھے اور और میں اور احساسات میں ایک عجب گرما گرمی آ تھی مگر پھر وہی بات کہ زندگی کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوا حیدرآباد کے بازاروں میں رونق تھی چہل پہل تھی سارے بازار گاہکوں اور خریداروں سے بھرے ہوئے تھے عورتیں اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجا رہی تھیں اور اپنی ہتھیلیوں کو مہندی سے رنگ رہی تھی اور پھر میں سجاول اور ठट्टा سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آگیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے یہاں امن ہے یہاں سکون ہے محبت ہے رواداری ہے ابھی ذرا دیر پہلے ایک گاؤں میں سندھی موسیقار کتنے پیار سے گا رہے تھے اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں سفر بھی ختم ہو رہا ہے اور دن بھی پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں یہاں سے میں بھی اپنے گھر کو لوٹوں گا اور پھر خدا نے چاہا تو اپنے سفر کی روداد آپ کو سناتا رہوں گا یہ سلسلہ دیر تلک چلے گا مگر اب وقت آگیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لوں سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے رضا علی آبدی کو اب اجازت دیجیے گا خدا حافظ